گرچے بے حد قصور تم ہو غفور گ بخش دو بخشو جرم خطا تم پہ کر بخش دو جرم خطا تم پہ کروڑوں آل حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم اگرچہ میرے گنا حس سے زیادہ ہیں لیکن آپ تو بہت زیادہ معافی عطا کرنے والے بخش دینے والے ہیں میرے گنا اور خطائیں بھی معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ پر کروڑوں درود و سلام نازر فرمائے گرچے بے حد قصور تم ہو فو گور باکشو جرم خطا تم پہ کروڑو درو